بجميع محامده سبحان الله والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه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 كُم عِنْدَ اللهِ الله صدق الله مولانا العظيم صدق الرسول نبينا الكريم والسلام يا يا رسول الله الله اللہ, اللہ ش بے شمار شکر شمار قائد آباد ضلع خوشال جلسے بھائی محمد اقبال خان صاحب اور انہوں نے دی کارسد دراز دی محنت اور خواہش نج اللہ شاہ نہ نے کامیابی عطا فرمائی اور یہ جلسہ آج کامیابی تو ہم کنار ہو کے جناب دے واسطے ان شاء اللہ الرحمان ہدایت اور سعادت دا سامان شہاد اللہ وبرکاتہ اللہ مجد صدق کریم اور حق دولت قائم رہنے دی توفیقاتا فرماوے ناظر دا اج دا موضوع سید پاک ہے یا شرافاق بھی نہ شریعت تو بغیر کوئی پاک ہو سکتا ہے اور نہ شریعت منع تو بغیر کسی کی نجات ہو سکتی ہے یہ میرا موضوع پاویں وہ نہ رکھ لو پہ رکھ لو سید پاک ہے یا شرع پاک ہے اے نام رکھ لو یا ان آخ لو شریعت تو بغیر نہ کوئی پا کے نہ شریعت تو بغیر کسے دی نجات. اس تو علاوہ کوئی نظریہ رکھنا کوئی عقیدہ رکھنا گمراہی کفرے. شریعت تو بغیر نہ کسی نجات نہ شریعت تو بغیر کوئی پاک ہے شریعت ہی پاک کر دی دین ہی پاک کر اور دین نال ہی جان چٹ دیس جہانے سے اگلے جہانے سے کسی دی جان دین نو بغیر نہیں چھٹ سکتی اے میرا موجود مسلمانوں اس موضوع انتخاب کر کے ملک دے مختلف ضلع پیش کرنے دی گل روایت اور مقصد یہ آج کل ایک عام فتنہ اور گمراہی پھیل گئی خوشامدی دی۔ خوش آمدی غلط بیانی دی وجہ کہ شریعت نرید یہ لوگ سمجھتے ہیں اور کوئی سید بھی سمجھتے ہیں جس سد نرح دی لوڑ کوئی نہیں ہوں سید پاک ہے یہ پاویں ساری شریت چڈ دے پلیت ہو ہی نہیں سکتا سید پاپ ہوتا ہے سید پلیت نہیں ہو سکتا سد نریت کی لوڑ نہیں اور پھر سجدا جی اگوں گمراہی یہ آ گئی کہ اصمی تو یقینی آپ جنتی لگ اور او سمجھ لگ پور وہ سمجھ د کہ شرح کی سان کوئی نہیں شرا دس بھی نہیں سکتے دین انہوں دس بھی نہیں سکتے دسو دے تو خیر نہیں ایک بہت گمراہی آزری ہے یہ اسلام کوئی تعلق نہیں یہد او نبییاں دی اولاد سن اونچتے اثر ساری نبی دی اولاد اص ساری نبی اولاد آ جاوے نا اگر جیڑی گمراہی پھیلی کھڑی وہ مطابق اپنا بھی گمرہ ہونا ہوا اص سارے گبراؤ نا کو بلی کا پتر صاحبزہ بن سکتا ہے تسان اب نبی دے پبی پی اب حضرت آدم اسلام کون نے بولو حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے رسول نبی ہے نہیں ساری کائنات انسان دی، دی جڑے کافر نے وہ بھی انہوں دی اولاد نے جڑے مسلمان نے وہ بھی انہوں دی اولاد نے تے پھر تے کافر بھی صاحب کرتے نے اگر اسے گلے بوم سمجھی تو سونے سارے آخر بابا بہادر با اسلام دی دی کی اولاد آ اللہ دے رسول کی اولاد آبزادیا جمدیا پاک خیال ہے تی گبراؤ خالی سیدنا غرور کرے کہ میں, میں شرح دی لوڑ کوئی نہیں میں کیونکہ نبی آل ہاں نبی دی آ میں بھی آخر کرو سارے بخشے یہ نظریہ یہ سمجھنا کہ اساں دی اولاد آس بخشیاں سان کچھ نہیں آنا دا نظریہ یہاں مسلمان آہل بیت نال صحابہ اولییاسلمان دور دا بھی تعلق نہیں میں اگے بیان کروالے بیان گا سونے نبیسر قرآن سناواںگا حدیثاں سناواں آہل بیت کے بنا سنا کیسے ایک تو تو سائے ثابت نہیں کر سکتے پہلا خوشامت شروع ہوندو پہلا جمیں جمیں امت اگاں گزریئے تے وقت زوال نو گیا تو پھر خوشامتا مد گئی ہے تا امت تباہ ہوئی پیشان جاؤ گے امت دے ترقی دے دور جنے سانت انا دے اندر کہ قسم و ذات دی کر گیا نا ہر سید دوانو شریعت دا پورا با عدب نظر آوے گا اور اللہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ ہمیشہ اٹھے خوف نال لگر آوے گا کہ انہا خوف ہو سکتا ہے کسے غرج نہ ہوگے اللہ دے خوف آڑے اللہ دے ڈال آڑے شریعت دے عزت احترام آڑے پچھان لفت دوانو نظر آنگے جی میں جی میں زمانہ آقی ہویا ہے خوشام لوگ بہتے گئے جنہ دی نظر بن بن بول بول بول کے انہوں نے پٹا پا کے رکھ دتا ہے اے جی وہ نتی نتیجہ یہ نکلیا ہے کہ سید جڑے نے میں صاف تہ رہا کہ عجیب گل یہ کہ سید شانی دے دے دے دے دے جی صدارت دے بین اور سید پر لگ جڑے اپنے نانے دے مقابلے آئے گئے دے مقابلے آ گیا کہ خوشامدیا لیا نا وقت علی گڑھ کا سد سی نا جنہیں اگریز کی پڑھائی دمان نال سو رسول کی دی پڑھائی دیتا کہ انگریز کی دی پڑھائی دل سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہوئے میرے کو خوشامد نہیں ہوں ہزور کے جوڑے پلان بھیج رہے خوشامتی کالی ملوس کے جہاں خوشامتا کر کے اگلے خوشامتی بندہ سیاح بند خوش نہیں ہوں سیاح سید خوشامتی ملا خوش نہیں ہوا چیز کی خوش ہونا سونے نبی کا نانے دا راہ وا رہا یہودی کے راہ کو بچا رہا جڑا خوشامتی نے راہ سٹی جاندے. ہوں دس کتنا عجیب گل پڑھائی ہوگریز کی او شروع کرے سیدا دل منہ جی سد گل سمجھا جی جی سید یزید کا نام نہیں گوارا کر سکتے سد یزید کا یہودی دی پڑھائی کبھی گوارہ کر سکتے ہیں یہ عجیب ممکن ہے کہ حسین پاک دی یزید نہ بنے یہودی نال بن جائے کیا تصا نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو یودن سارا غیرت اور غصہ سی کہ آخری سال کے وقت دنیا تو تشریف لجان دے وقت بخاری مسلم دی دے لفظ مبارک منہ شریف دے اتے کی سن پتہ؟ حضور دا خاتمہ کنج ہے دنیا تو جان دے وقت حضور منہ مبارک دے اتے لفظ سن پتہ جی میں بیان کر چکے ہاں مسلم دے بخاری دی حدیث افسوس ہے مولویا ایسا بھی نہیں دسیا تہن کہ تڈے نبی کا خاتمہ کیون ہیں بخاری مسلم دی حدیث متاد سن کا آپ دے آخری لفظ جس دنیا تو تشریف لے جا رہے سن جان بار بار کپڑا شریف مو تو اٹھا کے حضور فرمان دے سن لعنت اللہ علی الیہود والنصارا اتخذ قبور امبیائیم مساج سونا نبی دنیا تو جاندے بیلے تسا کلما پسند کرنے سونا نبی یود نے سارا لانت پسند کی بخاری مسلم میرے ہاتھ چ کوئی مائی دلال جھوٹا نہیں ثابت کر سکے گا لکھیا ہے حضور دے جاندے واری الفاظیں ہوئی سن ہر بندہ پسند کر دے میرا سونہ خاتمہ ہوئے ایسے حال جامع جیڑا حال رب نو پسند ہوئے سونے نبی نو دنیا دو جاندیا یہود نسارہ دو تے لانت پسند سی جاند جزید دلانت نہیں پا گئے کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر سکتا لیکن یہود نے سارا ضرور پا گئے کیوں ایسا ہویا ہے ہوئے سید پڑھائی انگریز کی جاری کرے اور دس دن صحیح تیرا تیر گہ رہا تیر بول سبحان اللہ اگر گل رسول نہیں سمجھ آئے تسلیف کا دسو کی وجہ ہے سونا نبی دنیا کو یہود یہد ن سارا فرما کے جاوے یہ لفظ نے لانت اللہ یہد و سارا بولتے نہیں نبی لانت بھیج کے جاوے سونے کی اولاد سٹو یو دیا کی پڑھائی لے کے سارا دے سو میرے دورے ہوں میں جڑی پڑھائی دتی اور حدیث سے شامل کر تہو کسی جگہ کے سکولوں کے اوپر نظر آد اللہ نظر آئی کیوں نہیں آجو کیسی عجیب گل رسول پاک دے دے لفظ؟ اٹھ مار میرا جسم میری مرضی نکل گیا نا نکلنگیاں سکولنا مبارک مبارک تعلیم یافتہ لوگ کل اپنی تعلیم دے ہاں جی جناب روشن مناظر دے سامنے کپڑے لا کے کپڑے بالکل لا کے الف ننگے ہو کے اپنی تعلیم دے روشن مناظر لوکا نو پیش کپڑے لا کے وقت والے تعلیم یافتہ لوگ اپنی تعلیم روشن مناظر نورانی مناظر وے چل او سدی نا سید, سید آر فضہ ایک پیر میں سنیا وہ جماعت بنا رہا نا رکھا جماعت پوچھا جی کیوں بنایا جی میں بنو می خلاف بنایا کو بھی خدا نہ بنو می ہے کوئی ایسے نے ہر کسی ول گئے نے مینو دس بنو می ہے کوئی جی انہوں نے جماعت ہاشمیا بنا یہوتی ہر خارے چڑ گیا انا جماعت ہاشمیا کیوں نہیں بنا اگر آخ حسین بخول میں سمبے جدید نے کہ جان لڑے نے نانے بھی سنت ادا کیوں نہیں کرنا سمجھ آ رہی نہیں خدا ود آئے ترے دل بندے کدھر جائیں خدا ودہ یہ تیرے ساد دل بندے کدھر جائیں کدر ویسی ہی آئی یاری سلطانی سنا ہم مسلمانوں یہاں نظریات بڑھ گئے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں جہنم میں ہم نے جانا ہی نہیں اگر جانا ہے تو چند جانا ہے بار پھر واپس اللہ د کسی اللہ من بول بہت اگر سچے ہو تو ذرا مرنے کی آدھو تو جی کہ اللہ د اللہ کے بغیر مرن کو مل گا نہیں مرن کی تمنا کرو تو اپنے محبوب نو پہلو ملو اللہ تمنا نہیں کرمنا یہ چاہتے نے ہزار سال جی جہنم نہیں میں آخن پاپے بیمار کربلا حضرت امام زین الب تیر کا نظریہ سنا دیا پتا چلے سیدیاں نظریے نہیں رکھے ہوں سید محمد کریم نظریے رکھتے پہلا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نظریہ اللہ دا قرآن دل دل دل اندر پروردگار فرما کل امی اخافی ادا محبوبہ فرما دے قرآن تر آیا ہے سورا سورا آیا، ایساً ایساً یونس آیا، آیا، اللہ فرما دحبوبا فرما دواف بے شک نہیں میں ڈرنا انسائے اگر میں اپنے پرورا فرمانی کر بیٹھا اگر اپنے رب کے خلاف چل بیٹھا اداب آئی نی و اداب یا مدد دن کا اداب میم کتنے نہ پہنچے میں ڈرنا ہاں اگر اللہ دینا تے کی, اللہ کی اگر نا فرمانی کراگا تو میں قیامت نہیں جانے محبوب تنا سیتا میں ڈرنا وا اگر نہ فرمانی ہو گئی تب ملے گا میں ڈرنا معلوم مالو ہوا یہودیا والا نظریہ کسے مسلمان چ نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان اگر نظریہ ہوئے گا تو محمد کریم والا ہو نر تکبیر، نئے رسال نر تحقیق نر غوثیہ استاذ العلماء، عظمت اسلام عظمت شریعت مصطفیٰ اللہ اکبر بولو بولو بولو سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ امام زین العابدین کا فرمان لگا سنا حوالہ بارہ تکریر تیرہ تکریر چودہ تکریر نہیں تاریخ دمشق کبھی اسی جلدی کتاب ایک جلد تیرے سامنے امام زین العابدین حالات لکھیا ہے آپ کون پلیتی پھیل گئی ہے بارش ساری سوچ رہی ہے توجہ حضرت امام دہن رابطی جس ویلے نماز کا وزو فرما رنگ مبارک سونا کریم رنگ پیلا کیوں پی فرما سن تھو پتہ کوئی نہیں اندازہ کوئی دی بارگاہ کے اندر کھلون لگے آئے نماز پڑھ رہے نماز پڑھدے گھر اگ لگ گئی گھر اگ لگ گئی امام زین, زین نماز نہیں توڑی نماز تو فارغ ہوئے تھان جسے لگی کوئی پتہ نہیں لگا فرمایا میں اگلی اگیال کلوتا رہا میں مینو پچھلی اگ کا پتا ہی نہیں دیا جہر یہ پاکام زم لابی یہ جنم کچھ نہیں آخنا امام زین لابی وہ نماز ایڈا پیارا سید ہائے مارو مرے ایڈا پاک سیدا پیارا سیدھوں نماز اگ لگ گئی پتا ہی کون بھی سد ہے جن آخیا دنیا خوشحالی دو خوشحالی جہان دے سامان کا پتا اگلے جہان سید سیدام کہ ملوث ہاں سید سیدھے ویکو تھان کا جی پیروں سے نکلا پہ سو سد جنا مرضی دیکھو بخشوات تو سکتا ہے کسال دین گے آ پانی نالی دا جنا گا ہوگا نا اگ تجا سک تساں تی مثال میں کیوں کیوں گندی نالی دا پانی ہونا مرضی گندا ہوگ تک جا چھو جی نکل رہا ہوں ادھرو کہنا سجد پاک ادھرو کہنا گندا وی گی نالی کا پانی کہ گندی نالی کا پانی سی ہے تو دشمی دے رہے گی گندی نالی کا کہنا ہوتا کہنا گندی نالی دا پانی برا سیل ہو گندی نالی دا پانی گا سیل ہو گندی نالی دا پانی آپ ہی کہی جی ہوں دس وہ پاک کدھر گیا گندی نالی دا پانی تو پلیت ہوتا ہے پولیسل تشکی دے رہے ہیں سجدہ شہیدان کی اب دیکھو کہ علم ہے کون سکولی رہ گیا ہے पलीत भी कह रहे किए तो गूथे मारे ना मुरादो ए ना ही तुशा पाक आखो चंगा चंगा पाक आखी जाते गंदी नाली का पानी आखी जाते मेनु पलीत आखी जाते जल्द یہ لانسی جہ خوشامتی چاہتے نے اور سید گندی نالی دا پانی بن جائے خوشامد پا کھی نہ میں چاہنا پیسا <تصح> یہ چاہنے پچھو بزرگ یہ چاہتے سڑکی کہ سید گندی نالی دا پانی کیوں بنے حیات بنے دم کیوں بنے بول دے نہیں جی آ نانا پا کے میں تبصرہ کر کے تھوڑی گلتی انہیں سید توجہ گی نالی کا پانی بجا لینا کپڑے کہ نہیں کر جسم نو پلیت کر دیا تو پھر یہ جڑا جا رہے نو گندی نالی کا پانی وہ مطلب پھر یہ نکلیا بھی سید تو پرہ ہی رہنا چاہیے کیوں جی میں گندی نالی تو دور رہنے کا حکومتیں کدھر کپڑے نہ خراب ہو جا تو پھر گندے سید تو بھی دور رہنا چاہیے کدھر بندہ مسلمان گندا نہ بن جائے اور میرے چھوٹے ہاتھ چیگلا نے سونی استنجا نہ کرے سید غسل نہ کرے غسل فرض ہوئی نہ کرے نماز پڑھو گے جہے سو فرض ہوئے نماز پڑھ قرآن ہاتھ لا بولو اگر پتہ لگ جائے بھی پانچ نمازوں سید نے بغیر غسل تو پڑھائی دسو کی آخو گے بہت اچھا سا کیونکہ پاکس بول دے نہیں اور اگر سید جان بوجھ کے یا کوئی مسلمان جان بوجھ کے <متحدث> ایک نماز بھی بغیر غسل تو پڑھے پڑھا ہر دسو سید غسل فرد میں مسجد لاگی نہیں جا سکتا کعبے کا دباف نہیں کر سکتا بران نات نہیں لا سکتا اپنے نانے پاگ دے ہاتھ نہیں لا سکتا ایک گسل آپ پلیت ہو گیا وہ بھی سمجھ رہے ہیں، میں پلیت ہو گیا مسجد نہیں بن سکتا حالانکہ مسجد جب بیٹھے ایک زمین ایک مٹی ہے یہ مسلمان نے نیت ہے اللہ واس پاک ہو گئی دمجھو درا او سجنا اے مٹی پاک ہو گئی رسول نہ پلیت ہو جائے مسجد نہیں بڑھ سکتا مسجد یہ مطلب مٹی بھی چنگی بن ایک حکم رسول نہ چھوڑے او سجنا اگر سید ایک حکم رسول نہ چھوڑے وہ پاک میں رہ سکدا کہ جے سید ساری شریعت چھوڑ بیٹھے پھر پاک کے میں رہ سکدا ہے معلوم ہوا جلیا سید پاک نہیں اصل اصل شریعت رسول دی پاک یہ اندر پام مراسی بھی آ جاوے او بھی پاک ہو جاندے جامیں ارج بھی آ جاوے او بھی پاک ہو جاندے جامیں پیر سیال بھی آ جاوے او بھی پاک ہو جانا نار تکبیر نار رسال نار تین تمیز نہیں نانے کیس جس گھر تو لبے گی لینی پ بولد شاہ بابا شاہ شاہری آپ مفتی سن زمانے دے بہت بڑے عالم سن رسول شریعت نبی جو آسیا ہے بلے شاہ نو پتہ لگا میرا نانا اتنے وستا ہے کی فرمے نے کسی آخر بلیا جا ارائیاں دا مرید ہو سد ہو گئے ارائی کے بوہے جا سید قدر قدردان سی شریت سمجھانا سنے نانے دمجھ والا نا سی آ فرما نے بنجیا تے تے بھر جایاں بلے, جایا بلے امن لٹا کڑا چلے شاہ کی جواب دیتا بلے نوں جو سید کے وچ جہلم جائیا بھلے نو جو اریا کھی جنت پی گا اللہ اللہ ہوں کیوں بابے بلے شاہ نے فرمایا میرے جڑا سید ہے گا جب جائے گا پتابت رسولت ر جنت لبی انہوں در تو اگر میں ارائیاں تو وکھرا ہوں میم جنت لے در تو لہذا چلے ہو جنت لینی ہے نا بے سید نہیں آکھنا ارائی آخنا ارائی آخنا معلوم ولی ملی یہ سبق دے کہ نسا نہ کے رکھی محمد دی شریعت شریت نو رکھی آخو تو قلندر اقبال بھی ساڈا قلندر اقبال فرما ہے نسل مسلم کی نسل مسلم کی اگر مذہب پہ مقدم ہو جو بولو بولو نس ل کرس لگ مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تم دکھا کے رہا گزر فرماند رہے نسل ن اگے سمجھنا مذہب پیچھے رکھنا سمجھنا عزت نسل نسل لالے, مذہب اقبال فرما یہودیاں مسلمان کا نظریہ نسل نہیں کم دن چر باپ محمد کی شریعت نہ ہو گا حسین کی لڑی سنا امام حسن مسنا امام ہسن کی لڑی تاکہ پتا چلے نہیں جہ جہل ویگ کی طرف نہیں آئے ادر ویخ سورداب اللہ اللہ وکبر اللہ وکبر لاؤ میرے سو توجہ قرآن عرشاد رب ربانی فرمایا میا مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت من كل لله ورسوله وتعمل صالحا لغتها أدرها لہار کریو اللہ فرما دے اے نبی دیا گھر والی نبی دیا گھر والی سی کا نے ساتو نے جنت کی امبا باغ نے گھر والیا اگر بد کم کیتا برا کم کیتا نبی کی گھر والی یا نشان نبی نبی کی گھر والیوں اگر تھے کسی نے بدقم کیا گا فرمایا دگنا آزاد فرمایا اگر تو سو نے برا کام کیا دگنا آزاد دیا گنا دوسری دوسرے یق لبیار بردار رہی اللہ ریا کام پابند رہی اصا کی کرا اصا اجر و سباب بھی دگنا ہائے قرآن دسلیے اور اصول پہ قانون بھی او دا انعام بھی, زیادہ ہونے. تے او دا عذاب سزا بھی بہتی ہونی ادھر ویک مثال دینا قانون دنیا میں دی مثال دینی سمجھا اگر کوئی بادشاہ کو لینا بادشاہ اچھی ساہ بھی نہیں لینا دور بیٹھا ہو گلہ بھی لیکن اب ضرور ہے ساہ نہیں نہ لینا تو ام بھی او لب دے گا کٹنے لبا دور جہاں جن کا قریبی ہوا سواب عزاب کا بہتا ہتار بنے گا اللہ خران نے نبی دیا گھر والی کچھ بولنا نہیں <سلام> اگر اللہ نے اللہ نے معصوم نہیں بنایا لیکن محفوظ رکھا آخر کے نبی گھر والی جزا بھی اگر کوئی کہ حضور دیاں گھر والی نا اہل ہے نا وہ تو جو مرضی کرنا کہ نبی دیا گھر والوں واسطے تو ای سختی آئی آہ لایت سڈو چھٹی ہوا جو مرضی کر در کوئی آخ جی نبی دیا گھر واسطے سختی اس واسطے آئی ہے جکی بہتی آئے گی تو مطلب صاف نکلے گا جی بہت ہی آئے گی گناہ نیڑے نہیں ہونے ہن میں پاک قرآن پڑیا قرآن کیونکہ بیبیا پاک دس رہا دوہرے آزاد کا دا جگا دواپ دا تو اتوں پتہ لگتا ہے جو بھی اللہ کے محبوب دے قریبی لوگ بڑی احتیاط قرآن کا ماہ نہ سمجھنا اسی طرح آخو امام زین البدین سناواں ہے حسین دی لڑی تو بھی سناواں حسن دی لڑی تو بھی سناوا کاش کہ سجدہ نو اپنے بزرگوں دی تعلیمات معلوم ہوتی. سنا دیا؟ بولو بولو اچھا لطف امام زین الاب کا فرمان سن لگا وہ شیئہ کی وڈی کتاب جتان لگا شریف شیعہ مذہب کی نز اللہ آ جڑی بخاری امام زین درمان اور عجیب گل ہے امام علی رضا یعنی یعنی بولو لو سنو مسلمان F. F. اصول یعنی عقائد کا باب اصول کا باب نمبر اٹھاسی حد دکھنا احمد عمر الحلال قال ابن ابي الحسن اخبرني احمد عن له ولم يعرف اللہ علیہ السلام علیہ السلام هو مسائر الناس سواء فلق قال كان علی بن الحسین يقول عليهم ضعف شیعہ مذهب دراوی کہتا ہے میں امام, امام علی رضا کو چھیا حضور دسو تسی امام توسی امام نہیں کوئی مانتا ساتو نے جنت دی اولاد دسو مناب ہونا زین اللہ وزیر سن یقول سید تے علی رضا کی امامت نا منے زین فرمان دے انو دگنا آزاب ہونا ہے مذہب دی کتاب میں لکھا سرجے نو دن عذاب ہونا ہے مہانا دس امام, امام زین العابدین نے فرمان کہ علی رضا دی من دگنا عذاب ہونا شریعت لگی دا مطلب ہے پھر عقیدہ یہ نہ ہو سید نڈو آداب ہونا عقیدہ یہ منہ ہے سید نو دگنا عذاب ہونا نا نا سنانا امام حسن دے پتر اپنے مذہب دی کتاب ہے وہ دوسرے مذہب کی وہ میں کیوں سنائی کی تصا سمجھتے ہو یہ شی نے بہت آدم کرتے بہتے آدب کرنے لکھ رہے ہیں نفرت رکھو وہ شخص کہ رشتے دار جے. آخر تاری رشتے داری تعلق آپ نے فرمایا بے وقوفا اگر دی بغیر نبی دا رشتہ کوئی فائدہ دن ابو لاہب نائدا دینا سی وہ چاچا رسول اللہ جو وہ جہنم جا رہا ہے تو پتا چلیا دین تو بغیر کسی نو کوئی فائدہ نہیں مل سکتا اصل دین ہے جی دین آ جائے گا تو نبی شفات بھی مل جائے گی نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تقبیر عظمت دین مستفا گھر دے سبق یہ سکول نہیں یہ سبق پرم سڈے پیار کرنا اللہ واسطے کرو ساری ذات واسطے نہ کرو اگر اللہ ریے پیار کرو اللہ نفرت انہیں آخر رشتہ دار جو رشتہ داری دین تو بغیر فائدہ کر دی بو لب چند چاچا رسول بولتے نہیں جو مرضی کی جائے اصل جنتی جی اصل جو کچھ ہے وہ سارے ہوں اگلے لفظ ویخ آپ نے فرمایا سنوا اللہ دی اگر فرمان ہویا تو دگنا عذاب لبے گا تو فرمایا اگر کوئی فرما بردار بنے گا تو معلوم ہویا اہل سب کہ جو قرآن آیا دگنے عذاب سواب دا وہ خالی واسطے نہیں سارے سجد کے جو مرضی کرے ہوئے قرآن بولتے نہیں مطلب اپنے ہائے ہای ہا امام رضا کی اپنے آلہ حضرت ریلوی نے بھی لکھی سنا امام علی رضا امام موسا کازم علی رضا سن حضرت امام زید آبدی بیٹے زید ہومام موسا کازم زید ہو امام زید جیڑے بیٹے نے نا امام علی رضا نے گل سنا لگا فروج کیا دکھے چ نہ پہ تہوی سمجھ ہیں کہ سا آل جی اس بخش نے فرمایا دھوکھے چ ن یہ جو کچھ آیا ہسن حسین آیا یہ حسن حسین خاص سارے واسطے پٹھا کام کرے گا دونوں سزا لبے گی پھر نہ آخی میں جا معلوم ہویا یار قرآن حدیث اللہ اکبر ایک فرمان رسول سنا تاکہ واقع پورا ہو جائے قرآن بھی سنا اہل ویگ کے فرمان بھی سنا دیتے ایک پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا, سنا دین بولو اللہ اکبر کبیران دو مقام ایک ایک مخت متول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نو فرمایا اپنی قوم کٹھی کملی والے اپنی قوم قریشی انسار نہیں صرف قرعشیا ختاب فرما سی جنہ درد بھی آئ نامدار مخصوص گل کر ح اپنے خاص فرمایا چیز تین سنا لگے تھے حضرت عمر بل خطاب نے جمع کیتے سارے, سارے, سارے نو پتا لگا ان کے ہلور سرکار کوئی دے بالے سرکار گل کرنی سجو کو کب لا دے. کوئی دیکھ لگ پے دیوار جیسے جلسے چندر کھانا ہو باہر کھلو کلو کے ویستے انساری ویخنا گئے ہزور نے فرمایا فرمایا ان لیا میرے کو فرمایا قریبی میرے بیلی وہ صرف پرہیزگار نے قریشی بیٹھے بیچ بیٹھے نے او میں محمد بیلی نے میرے یار نے میرے قریبی نے انیا فین کو ملا فزاد اگر ترہیدگار ہو ٹھیک ٹھیک اگر اپنی املوں کو توجہ کرو نظر ثانی کرو, ترسی ترسی ترسی ترسی کرو. میرے پرہیزگار اگر تصویر پرہیزگار جے تو ٹھیک نہیں ہوں سی بیٹھے سارے دور غور کریا کر جمعی جمعی لا, لا نہ لوگ قیامت والے دن میں محمد کو امن لے کے آسان گنا اللہ جڑا سید پاک ہوں وہ نہ لوگ اعمال لے کے آؤ گیاں پنڈا لے کے آؤ کم یہ نہ ہوسان گناہ لے کے آؤ تو پھر کہ میںرمار یہ نہ لوگ عمل لے کے تساڈیا ہوا سونے باقی یہ نظریہ کہ سید پاک ہوں شرح کی لڑ ہی کوئی نہیں یہودیت اسلام نہیں بولو بولو یہ اسلام آ کے جی نہیں اللہ اکبر و کبیرہ. اسے واسطے, اسے واسطے. ہمیشہ مسلمانہ کا دستور رہا بھی خلافے انہاں ہمیشہ پابند بزرگ لبو پام غیر مگر چلو ہوئی کوشش کہ او بندہ لبو جہاں لبی شرح کا پابند میرے بھائیو کسی نے کہا کہ جی آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ جب تک سید خفریہ کی گانا رکھتا ہو تو اس کی تعظیم کرنی ضروری ہے عجیب گلا دو کرتے ہیں یہ کلام بزرگوں کا آلہ حاضر کا بھی نہیں سمجھتے پہلے یہاں پوچھو بھی تم کی کہہ رہا آلہ حاضر نے کی اگر کفری عقیدہ نہ رکھتا ہو یہ مطلب کفری عقیدہ رکھتا تو پھر سور تو پیڑ آلہ حضرت دو فتوی منشق کفی کف رہی واضاب ہی, ہی فقت کفر جہا مرتاد دے شک کرے وہ بھی کافی ہوں پاو مرتاد سو پاو جا مرضی وہ سارا جگ جاندہ آلہ حضرت نے کہڑے کہڑے سیدان خلاف فتوی دے مرتاد جدو ہو گئے اعلیٰ حضرت نے فتوی دے ان نو پوچھ یہ دس سید مطلب کفر کر بھی سکتا ہے کیتے بھی, بھی ہے حضرت نے انہوں خلاف فتوی بھی ٹوکے لائے نے کم پختہ جی، سید پاک جدر کر رہے گا سید کفری سفر کر سکتا اسلام تو نکل جائے گا جانور ڈنگر تو پاپر ہو جائے گا سور تو بھی پادر ہو جائے گا جڑا نا حت نے جو سد اگر فاسک حاضر ہوگا کافر نہ ہو تاریخ مطلب اگر گھر جاوے روٹی پانی بندہ نال نفرت شریعت یہ مطلب نہیں کہ او جو کری جاوے تھی آخو ٹھیک دی تابے داری یہ کہ کسی بھی مسلمان کا کیدا نہیں ہو سکتا آلہ حضرت میرے گل سمجھے کہ نہیں سمجھے وہی اولوی جڑا ہے کچھ آلہ حضرت نے کیا ہے فرمایا کسی جگہ سے کہ سید اگر حضرت امیر معاویہ معاویا برا بولے صاحبہ برا بولے تو پھر بھی عزت کرو یہ آپ بھی حضرت موبضے ہاں گالا کھدا حضرت موبضے ایو جہاں بارے سڈا پیر باہو ہے فرمایا نال سنگی س ہویں موتیاں چوگی چگائیے تم میں سمجھ. چھتر ماراں گا آج تو بات سستی آپ نے فرمایا ایک فتنا گا چٹائیاں یعنی غربت دا تنگی دا منجیاں بھی نہیں ہون چٹائیاں ہو گیا چٹائی ہو جنگ ہو جنگ ایک فتنہ آئے گا پھر اس ہی فتنہ آئے گا فیتنا ترا خوشحالی دا فتنہ کیڑا خوشحالی دا فتنہ یار اٹھو خوشحالی اپنے اندر پیدا کرو اور تنگی تو یار جان چھٹے یار خوشحالی دے اور سوکھے ہو دنیا تیار مار گئی پہلا فتنہ فرمایا غریبی دا تے جنگ دا ہونا جی تھوڑا جہ بھی علم رکھا جسل آدیش میں پوری کروں گا سارا مطلب اپنے آپ ہی سمجھ آ جائے گا. پہلا فرمایا غریبی دا فتنہ تے جنگ دا پھر فرمایا خوشحالی دا فتنہ پیسے تے دولت دا فرمایا تو جہاں خوشحالی دا فتنہ ہونا ہے نا وہ ایک ایسا بندہ وہ فتنہ اٹھا گا من تہتے مننی مننی فرمایا وہ فتنا گا ایک ایسا شخص جڑا میری آل وے گا سد او, او گمان کرے گا آخ گا میں سلے او میرا نہیں خوشحالی دوسرے لفظ ہیں ترقی ترقی دا فیتنا اٹھے گا اٹھاون اٹھا سیدوں نے میں تو میں نبی وہ میرا نہیں او وإنما المتقون میرے پر... میرے سجد اور میرے, میرے, میرے سید اولی میرے قریبی صرف پرہیزگار بھی وہ ایڈا وڈا فتنہ اٹھا کے سو ہوا ہائے ہائے ہائے میری زبان وڑ گیا صحیح نہ پھر فرمایا لوگ سلاح کٹھے جان گے یہ بندے تے انج لگے گا ویکن جی پسلی دے نا پسلی ہڈی دی دی گوشت پہ یعنی دبلا پتلا دبلا پتلا شخص گا پھر ادھے لک کٹے ہو جان گے پھر حضور نے فرمایا فیتنا پھر بہت ہی اندھیرے اور تاریخی کا فتنہ ہوگا دوہے ماں کی ت جو تصغیر ہے یہ تاظم کے لیے ہے یہ واسطے مانے ما جی بڑا بڑا ہوئے گا بڑا ودھیرا ہوا لاتا من منہا ہوا اس عجیب فتنہ فرمایا ہوا اندھیرے آڑا ہوئے کہ وہ اندھیرے آئے گا ظلمت ہر ایک بندے دے منہ دپیڑ مارے گا کوئی بندہ ہوتے تو پچن نہیں لگتا ہر گارج بڑھ جائے گا الا لاتا لائن قدر تما دم جدو کو یار مک چلیا مک چلیا وہ او جائے بندے آخ چلیا جی فتح وہ او جائے یس بحر رج الفیہ کافرا سویرے بندے مومن اس فتنے شام کافر ہو الناس فرما لوگ دو ٹولے بن جان گے تو ایمان لا نفا کا ایمان کا ٹولہ ایک ایسا ہوئے گا او دا منافقت نہیں ہونی اور دوسرا منافقت دا ٹولا ایسا ہوگا انہیں جسل فرمایا اے حال بن جاوے اس اسلے انتظار کرے جی جال کا کل کل یا پرسو آ جائے گا سے دن یا اگلے دن آ جانا اتنے ہوں جی گل میں سن جا رہے ہیں پہلا ایسا میں سن اشارہ کر دینا حضور نے فرمایا غریبی دا فتنہ تے جنگ دا یہ اٹھارہ سو ستون جا دی جنگ سی بندے بڑے ہی غریب تے سن اگریز جنگ ہوئی فتنہ اٹھ پیا سید دے حتھوں. او انگریزی پڑھو اگریزی پڑھوشنا تو اللہ عجیب گل سونے نبی نے کی لگتا جی میں بیکھن سن ویخ لگتا کی ہوں آ فرمے کہ وہ خوشحالی ترقی ترقی دا ہونا ہے نا سید انہوں پیدا کرنے سید ہونا ہے رسول فرما رہا عجیب گل یا سونا فرما رہا بلندی میرا نہیں بولو یہ اے دسو سید کہہ کہ کے حضور کیوں فرما رہے ہیں میرا نہیں معلوم ہوا اے یہ نظریہ رکھنا سید جو مرضی کرے رسول دا راندے یہ بکواس ہے بکواس ہے جس لے سید رسول رسول دی شریعت دا دشمن بنے گا او نبی دا نسب کوئی نبی دا رشتے دار تالدار نہیں رہے گا نبی دا دار ادو ہی رہ سکتا ہے جدو محمد شریعت ہو گئے یہ ڈی ڈی کھلی چھٹی وہ رسول کا دشمن بنی جائے رسول فرمان میرا نہیں امتی آخر ہزور دزور فرماو میرا نہیں سارے شارے یہی لکھتے ہیں کہ حضور نے کیوں فرمایا لے زمین کیونکہ وہ فتنہ امت میں برپا کر رہا ہے اور جو فتنہ اٹھانے والا ہو اس کا رسول سے کیا تعلق ہو سکتا ہے گل نہیں سمجھ لگی اور اتو پتا چلیا جن ترقی ترقی کہ خوشحالی کہنے حضور نے انہوں فتنہ فرمایا یہ فتنا ہی سی نا ترقی ہو گئی کسمتوں کی ٹاکی اگ اگلوں کی پیچھے پچھلا جڑا نہیں گزرا اٹھ مارچ اسلام چوک چ جی آزان نہیں ہو سکتی کوئی کپڑا نہیں पुलिस आले मैं यारो जिसमें कुटके अगो ला लेंगे जिथे चिड़ी नहीं फड़क सकती उत चौक फड़कती फिर ए मतलब है वे बजुर्ग जेड़े उतो बैठे ने उन्होंने मेहरबानी जी उन्होंने मशवरे न ही काम हो रहा उला <coop> اللہ گیا سکول میں پرو گرام تی نہ رہے تھو جلدی کا ہوں یہ پروگرام اصل مقصود یہ ہے رستہ وہ ہے ٹوپی آرخا بھی انہیں آخیا آ جائے لیکن اگے پہنچنا اتے آ پہنچنا اتے آ یا کی یار جی بدھو قوم چ کوئی یہ ہو بیٹھا گا را تالا جہاں میری ٹوپی آ چل اس بھدی لا لو آگلا اگلی محنت کوئی حرج نہیں کوئی حرض نہیں ٹوپی والا برخا آن دے اگوں کی آ جو حالات سمزاد کر کے آنا تی سال بعد بالکل بالکل یعنی اگر وی تی سال پہلے عورت جیڑی خالی سر تو دٹا اتارنا بھی بے شرمی سمجھ دی سی تو بھی سی ہون ستھن لا اسلام چوک چلو پوری دلری ہاں جی ان حالات کی تبدیلی ویکھی اکا تبدیلی تبدیلی تھی انج دن بدن آ رہی حالات تھی اتھے پہنچ رہے ہیں تھی پھر ٹوپی بڑا برخہ جڑا ہے او کیوں گوارہ رستے وچ پیتا جا رہے ہیں راہ دے اندر ٹوپی مراد قوم ساٹھی ایمان الاکل ایمان تو فارغ ہو گئی ہے اگر اکل ایمان ہوندہ وے نامرادا تو ویختے سہی جیڑیاں اتھے پڑ کے پہنچ گئی ہیں انہ دا حال تے آوے تو راہپی پھر میں بہت اچھا آ بھی ایک بار پس نا برخا کی رح لگی برخا تو جیتے رہا کہ نہیں اسدیش سے سنان دا کہ مقصد میرا او جلیا اصل پاک نبی ہے اصل اہ پاک او دنال سید لگے پاک ہو ہے میرا سی لگے پاک ہو ہے اگر اونو کنڈ کرے تے سید بھی پلی تو ہو جانتا ہے دو ہر ہک پلی تو ہو جانتا ہے اے ہوئی اللہ دے قرآن دا پیغامیں اے ہوئی ساڑھے نبی دا پیغامیں اے ہوئی تمام بزرگان دا پیغامیں اس سیدھو تے ہی ساڑھے سارے مسلمان رہن دے بہت اچھا ساڑھے بیرا نے فرمیش کی تھی بے غیرت دے جاری رہو میا صا سنا آپس میں بیٹھے یہاں اللہ شیر میں سنانا لیکن ہوں جی نوبت پہنچ گئی ہے نا جن وہ حال ہونا جیڑا ادھر ویکو جڑا ہیات غیرت کی گل کرے گا وہ سب تا شمار بےغیرتارے گا جا بےغیر جن مرضی بےغیرتی زیادہ ترتی آخ گے یہ غیرت کا امام ہے کسمیا ہلاک ایسے الٹ ہو گئے جی مراتب شاہ مدثر شاہ دیا بچیاں پہلو سکل جی میرے حضرت صاحب کبلا کا سبق پہنچا تو انہوں نے گیرت لبی تو بچیاں گھر بٹھا لو کی کہنے لگ پی نے اللہ کرے ترقی کسی پی جاندی آخر جی آخری پی تو بیٹھا منتظر بھائی امام مسلم والا کام کدو ہونا ہے کیونکہ وہ تھڈو ہی کلے رہ گئے نہیں امام حسین نو خط کنے گئے سن کنے ہزاراں خط گئے سن سچی رہ گئے سن بولو تو سی نا میں کیا پوتر پرانی ہوں دے راہ ٹرے پتا نہیں کہ بننا لگی کو میرا شکر نہیں سکتا آخیا ہوں کہ دے حوالے دیں اس نہیں دینا چاہیے بےزتی پہلے تود دسلے میرے نال سا اسلے خود دہ ظالمہ جڑا کفر نو پسند کرے او بےتی سمجھنا کفر ہے جہاں مسلمان ہو اسلام تبی دی دین حق نو حق سمجھے اس, اس سیت دی عزت رسول دی عزت سمجھو ورنہ تر یہ سمجھو جہاں میاں, میاں صاحب فرما سنا صاح esta... دیا آ فرمان بے غیرت دی تی یاری نالو بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے کا چنگا او بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں اور سمجھ کوئی نہ اللہ حج اللہ شانہ سن پاک نبی سرور سدکا اس تو زیادہ غیر ضروری سمجھنا اگر کسی نے دی کتاب یا شوگر دی چھوٹ کافی بندے الحمدللہ اللہ ہو جل سیکرا والے اقبال خان صاحب ساتھی دن دگنا رات چگنی برکت عطا فرماوے جو میں حق سمجھایا سے میں صلی اللہ نبی توفیق بخشے اعلان سن لو جلسہ اپنا ہونا ہے سنگیوں غور نال سمجد اور ضروری ہوانا ہے پرسوں حجرہ شاہ مقیم جلسہ ہونا ہے انشاءاللہ والعزیز اپنا ہو سب تو بٹا جلسہ ہونا اس جلسے دے اندر سب سنگی تشریف لے جا حجرہ شاہ مقیم اشادی نماز تو بعد پرس پرس آخر دعوانہ ان الحمدللہ